الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه يا حبيب الله والسلام نبی, اللہ والسلام نبی وعلی نور اللہ وعلی نور اللہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ دو سو اکہتر صفحات پر مشتمل کتاب اب کوثر اس کے صفحہ پینتالیس پر درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت درج ہے آئیے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا اے ابو کاہل جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گنا بخش دے یہ القول البدی اور ا ترغیب میں درج ہے جو میں نے آپ کی خدمت ميں روايت پيش كى الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارك وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن اور طوریت کے متعلق آپ نے سلسلہ پہلے ملاحظہ فرمایا اور پھر توريت میں جو میرے اکالی صلاحت و سلام کے اوصاف اور آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے اوصاف مذکور ہیں وہ سنا آج کے سلسلے میں انشاءاللہ شاء قرآن اور زبور کے عنوان سے سنیں گے اللہ تعالی میں اول تاخیر توجہ کی عطا فرمائے تو جن جن اسلامی بھائیوں کے لیے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ممکن ہو دوزانوں بیٹھ جائیے علم دین کے تعظیم کے خاطر اور جو مجبور ہے وہ معذور ہے زبور اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت سیدنا داود علیہ نبی ہنا علیہ سلاۃ والسلام پر نازل ہوئی کے نزول کی تاریخ چھ رمضان المبارک ماہ رمضان کی کیا بات ہے انجیل مقدس رمضان میں نازل ہوئی زبور شریف رمضان میں نازل ہوئی اور قرآن پاک بھی رمضان میں ہی نازل ہوا پارا پندرہ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسرابی کہتے ہیں اس کی آج نمبر پچپن ارشاد ہوتا ہے ترجمائے کنزول ایمان اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور داود کو زبور عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی سب کے احوال جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے تفسیر خزان الرفان میں صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا مفتی سعید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر برائی دی مخصوص فضائل کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا ولی سلاۃ وسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی ہینا ولی سلاۃ وسلام کو, کو اپنا کلیم بنایا اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا حبیب کا درجہ کلیم اور خلیل سے بڑا ہے مفتی صاحب اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں زبور کتاب الہی ہے زبور بھی کتاب اللہ ہے حضرت سیدنا داود علیہ نبی ہنا ولی سلاد وسلام پر نازل ہوئی اس میں ایک سو پچاس سورتیں ہیں کتنی ایک سو پچاس قرآن پاک میں کتنی ہے ایک سو چودہ اور زبور میں ایک سو پچاس اور اس کے مضامین کیا تھے زبور میں ان سورتوں میں دعائیں تھیں اللہ تعالی کی صنا اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تمجید زبور شریف میں حلال اور حرام کا بیان نہیں تھا اس میں فرائض کا بیان نہیں تھا اس میں حدود و احکام کا بیان نہیں تھا مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا داود اعلی نبی علیہ سلاط وسلام کا نام لے کر آپ کا ذکر فرمایا گیا مفسرین کرام نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں بڑی ایمانفوز وجوہاتیں سنی اور ایمان تازہ کیجئے اپنے علم میں اضافہ کیجئے اور لکھیے تاکہ یاد رہے اس سائٹ میں فرمایا گیا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت داود علیہ السلام کو ضبور عطا کی اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی اور ملک بھی عطا کی آپ بادشاہ تھے لیکن بادشاہت کا ذکر اس سائٹ میں نہیں فرمایا مفتی صاحب فرماتے اس میں تمبی ہے کہ جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے نہ کہ فضیلت ملک و مال حضرت علیہ السلام کو فضیلت کس چیز سے ملی علم سے مال سے نہیں ملک سے نہیں ان کے پاس ملک بھی تھا مال بھی تھا تو اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی علیہ السلام کی فضیلت ملک اور مال کے ساتھ بیان نہیں کی گئی بلکہ علم کے ساتھ بیان کی گئی دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ اس آیت میں علیہ اسلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا اس لیے کہ زبور میں یہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم خیر الامم تمام امتوں سے بہتر اسی سبب سے آیت میں حضرت داوود اور زبور کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا میرے آکا علیہ السلام کے ذکر خیر کی برکت سے آپ کا اور آپ کی زبور کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا تیسری وجہ کہ اس آیت میں حضرت داوود علی صلاحت واللام یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت سیدنا مساق علی ملا نبی جنا و علی سلاط وسلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور طوریت کے بعد کوئی کتاب نہیں تو اس آیت میں اللہ تبارک کا و تعالی نے حضرت سیدنا داعود علا نبی جناح علی صلاط و علیہ السلام کو ضبور عطا فرمانے کا ذکر کیا یہود کی تقزیب کی ان کے دعوے کو غلط ثابت کیا یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کبرا پر دلالت کرتی ہے ای وسط تو در کتاب موسا و ناد تو در زبور داود مقصود تو ایفرینش باقی بات تو فیل تست موجود یعنی موس علیہ سلام کی کتاب میں میرے آقا کی تعریف ہے داوت کی زبور میں آپ کی نعت تخلیق کائنات سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے باقی سب آپ کے توفیل موجود ہیں اعلی حضرت کی کیا بات ہے اس بات کو اپنے کلام میں اس طرح بیان کرتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اللہ تعالی محمد وبارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلائی بھائیو آپ نے سماد فرمایا بارہ پندرہ کی سورہ افرا سورہ بنی اسرائیل بھی جس کو کہتے ہیں کہ آیت نمبر پچپن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داعود علیہ السلام کو طور عطا فرما کر انہیں فضیلت عطا فرمائی اور بالخصوص ان کا اور ان کی کتاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا فسری نے ہمیں بتایا جو کہ ہم نے خزانہ عرفان میں پڑھا کہ زبور میں اکالی سلا تو سلام کا ذکر تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کی امت سب امتوں سے بہتر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے داود الاسلام کا اور زبور کا نام کے ساتھ ذکر کیا اور اس لیے بھی عطا کیا اس لیے بھی داؤد الاسلام کا نام اور زبور کا نام لیا گیا کہ یہودیوں کا رد ہوا ان کا رد کیا گیا یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تو عید کے بعد کوئی کتاب نہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیس ولی و وبارک وسلم حضرت سیدنا داود علی نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام پر زبور کی تلاوت بہت آسان کر دی گئی تھی کس قدر آسان تھی سبحان اللہ صحیح بخاری کتاب و تفصیل جلد چھ سفا ایک سو سات حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا داود علیہ السلام پر قرآن یعنی زبور نہایت آسان کر دیا گیا تھا وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اب زین کسی جا رہی ہے اس سے پہلے ہی آپ زبور شریف ختم کر لیتے تھے ایک سو پچاس صورتیں پڑھ لیتے تھے ان کے لیے اللہ تعالی نے وقت میں مستق پیدا فرما دی تھی یہ آپ کا موجزہ ہے اور امت مصطفیٰ میں مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے قبل پورا قرآن پاک ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ چھ آیتیں پوری تلاوت فرما لیتے تھے انشین قدیم سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وبی وبار اس آیت کے شان الزل میں علماء نے مفسرین نے ایک مدنی پھول یہ بھی ہمیں عطا فرمایا کہ کفار اعتراض کرتے تھے ہمارے آقا علی سلاط و السلام پر کہ آپ نبی ہیں آپ تو دنیاوی کام کرتے ہیں آپ تو کھاتے پیتے ہیں آپ تو بال بچوں میں مشغول رہتے ہیں آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں معذ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقزیب کی ان کا رد کیا کس طرح کہ, کہ داود علیہ السلام کا ذکر خیر کیا وہ بھی تو نبی تھے کیونکہ یہ لوگ یعنی یہود و نسارہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے کا دعوی کرتے تھے تو داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے وہ بادشاہ تھے اور بادشاہ سے زیادہ دنیاوی امور میں کون مشغول ہوگا تو دنیاوی امور میں مشغول ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے جب وہ بادشاہ ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر دنیاوی کاموں میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علم احمد وسبی وبارکہ پارہ چھ سور نثار آئےت نساء سو 163 إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَانَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ ضَعْبٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاكَ وَجَعَلَكُمُّ <زَبُورًا> ترجمہ کنزول ایمان بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسے وہی نور اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونوس اور ہارون اور سلیمان کو وہی کی اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی اب اس آیت کا شان نزول سماعت فرمائیے یہود نسارہ پیارے آکل اس طرح تو فراہم یہ سوال کرتے تھے کہ آسمان سے یک بار کی کتاب نازل کی جائے یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہو گیا قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا تیئیس سال, سال میں تو یہود و سارا یہ کہتے تھے کہ آسمان سے یک بار کی کتاب نازل کی جائے تو آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے اس پر یہ آیتے کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حجت کیا قائم فرمائی سماعت فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں آپ نے پچھلے سلسلے میں سنا کہ توڑیت یکبار کی عطا ہوئی تھی توڑیت کی تختیاں انہیں کوہ تور پر بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے یکبارگی عطا فرمائی اس کے سوا بکثرت انبیاء اور اس آیت مبارکہ میں گیارہ نبیوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں اور تقریباً پچیس یا ستائیس انبیاء کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہے انشاءاللہ اگلے کسی سلسلے میں اس کی تفصیل کے ساتھ وہ ذکر کیا جائے گا کن کن کا ذکر ہے اور ان کا کچھ مختصر تعارف بھی پیش کیا جائے گا اب یہ اہل کتاب اہلی کتاب سے کیا مراد ہے تورعیت والے انجیل والے و نصارہ یہ سب ان گیارہ نبیوں کی نبوت کو مانتے اب موس علیہ السلام کے علاوہ ان پر کسی پر بھی یکبارگی کتاب نازل نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے حجت قائم فرمائی کہ جب تم ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو تو پھر میرے محبوب علی سلاد وسلام کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا جائے ازر ہے مقصود رسولوں کے بھیجنے سے کیا ہے حل کی ہدایت اللہ تعالی کی توحید و معرفت کا درس ایمان کی تکمیل طریقہ عبادت کی تعلیم اب کتاب متفرق طور پر نازل ہو یا اقبال کی نازل ہو تمہیں اس سے کیا اور اگر کتاب یعنی کتاب الہی کتاب اللہ اللہ کا کلام متفرق طور پر نازل ہوتا ہے تو یہ مقصد بر وجہ عتم حاصل ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بآسانی با دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے اب اس حکمت کو یہود و نسارا نے نہ سمجھا اور اعتراض کر کے اپنی حماقت کا اظہار کیا کہ قرآن پاک کو یکبارگی نازل نہ کرنے میں کیا حکمت ہے یہود نے اپنی کم عقلی سے اس کو نقص سمجھا ماذا اللہ اس کو عیب سمجھا اس کو کمزوری سمجھا حالانکہ اس میں ہمارے اکالی سلاط و اسلام کی شان و فضیلت و عظمت کا اظہار ہے کتاب نازل کرنے کا رابطہ علیہ السلام کا زندگی میں ایک بار قائم ہوا کہ ایک بار کی ان کو وہ طوریت عطا کر دی گئی اور وہ رابطہ یعنی وحی الہی کا ہمارے آقا علیہ تو سلام کا تا حیات قائم رہا حضرت علیہ السلام طورت لینے کہاں گئے کوہ پور پر اور ہمارے اکالی سلاط السلام کو قرآن پاک لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا آپ جہاں تشریف فرما ہوتے قرآن پاک وہی نازل ہو جاتا تھا بدر کا میدان ہو بہت کی گھاٹیاں ہو غار سور ہو آپ کہیں سواری پر ہو بلکہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ آئشا صدیقار کے بستر پر بھی وہی نازل ہوئی آپ جہاں ہوتے قرآن کری وہی نازل ہوتا لوگ آپ سے سوالات کرتے جواب میں آیات کا نزول ہوتا جب دونوں سارا اعتراضات کرتے تو آپ جوابات عطا فرماتے اور اس طرح مختلف پیش گوئیوں کے سلسلے میں آیات نازل ہوتی یقیناً یہ سہولت یک بار کی نزول میں نہیں اچھا اگر یک بار کی سارا قرآن نازل ہوتا اور سارے احکام یک بار کی فر ہو جاتے تو لوگوں کے لیے ان پر ایک دم عمل کرنا پرانی عادات و رسموں کا چھوڑنا مشکل ہوتا تو قرآن پاک بتدریج نازل ہوا تاکہ لوگوں پر اسلام کی تعلیمات کا قبول کرنا آسان ہو جائے تو قرآن پاک کو یکبارگی یعنی کہ ایک دم ایک ہی بار میں نازل نہ کرنے میں یہ فضیلت باریکیاں ہیں جو کہ یہودیوں کے سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے اپنی ہر درمی سے اسے تسلیم نہیں کیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علامد و بارک و صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عام قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم